بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربیلی صدری السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید پڑھنا کار ثواب ہے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہے یعنی ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے تو جب کوئی شخص صرف الف لام بھی پڑھتا ہے تو اس پر اسے تیس نیکیوں کا سواد ملتا ہے کیونکہ ایک حرف پڑھنے سے دس گنا اجر ہو جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کا اگر ایک مخصوص حصہ روزانہ پڑھا جائے تو جتنا بھی انسان پڑھے گا اس کے مطابق اس کو دس گنا اجر زیادہ ملے گا اور اگر اس کے پڑھنے کا انداز اور شوق اور اخلاص زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے کیونکہ اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا کرے اور ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے انیس و پارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا لقاءنا لولا انزل لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ او لَا أُنزِ لقد اس تک بروفی انفم وبیرا جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے یعنی اس بات سے ڈرتے نہیں اس کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے جائیں یعنی اللہ نے ایک انسان کا رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے ہمارے پاس کسی فرشتے کو بھیجا جانا چاہیے تھا یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں وہ کسی انسان یا فرشتے کو بھیجنے کی بجائے براہ راست ہم سے کلام کرے اور ہم اس کو اپنے سامنے دیکھے پھر ہم مانیں گے فرمایا بڑا گھمن لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں کہ یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں اور اتنے بڑے بڑے مطالبے کرنے لگے یہ سراسر تکبر کی علامت ہے ورنہ جس شخص کو ہدایت سے دلچسپی ہو اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ فلا شخص اللہ سبحان تعالی کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے اندر وہ ساری علامتیں اور نشانیاں موجود ہو اور اس سے انسان پہچان لے کہ یہ شخص عام لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے پھر فرمایا یوم المل اکتا جس دن وہ فرشتے دیکھ لیں گے لا بشرا یومجرمین اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہ ہوگا وہ یقرم محجورہ اور وہ کہیں گے پناہ با خدا یعنی یہ سب اب ہم نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے کس دن دیکھیں گے سب سے پہلی ملاقات جو انسان کی فرشتوں سے ہوگی وہ موت کے وقت انسان موت کے وقت اور ہر انسان چاہے کوئی نیک ہے یا بد فرشتوں کو براہ دیکھ لے گا اگر وہ نیک ہے تو عمدہ فرشتے آئیں گے اور اگر وہ مجرم ہے گناگار انسان ہے تو بھیانک فرشتے آئیں گے جو بہت اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں گے اور اس کو ماریں گے اور ڈانٹیں گے اس سے اس شخص کی روح جسم میں بھاگنا شروع کر دے گی اور وہ نکلنا نہیں چاہے گی کیونکہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے لیکن وہ انسان بچ کے کہیں بھی چوٹ کے جا نہ سکے گا وہ سختی سے اس کی روح نکال کر لے جائیں گے تو فرمائے یہ فرشتوں کی ملاقات کی باتیں کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو وہ کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا اسی طرح اگر کسی قوم پر عذاب آئے تو وہ فرشتے لے کر آتے ہیں کہا کہ اگر وہ فرشتے آ گئے ان کی سرکشی حد دھرمی اور کفر کی وجہ سے ان پہ عذاب لے کر تو بھی ان کے لیے وہ اچھا دن نہیں ہوگا اس دن یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں نظر نہ ہی آتے وہ قدیم فجا اللہ اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے یعنی کوئی بھی عمل اگر ایمان کے بغیر ہو اخلاص کے بغیر ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالی اس طرح اڑا دیں گے جیسے خاک کے باریک ذرے ہوتے ہیں دھول جس کو کہتے ہیں دھول ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں یا اس کی مٹی کو اکٹھا کرنا چاہیں تو بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا بہت ہی باریک ذرے ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح ان لوگوں کے بڑے بڑے اعمال بالکل خاک بن جائیں گے یہ تو خیر ان مجرموں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اسی لیے وہ لوگ جو چھپ کر غلط کام کرے قیامت کے دن ان کی نیکیاں بھی دھول بنا کر اڑا دی جائیں گی کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کے بیچ میں ہوتے تو دکھاوے کے کچھ اچھے کام کر لیتے لیکن اکیلے ہوتے تو برے کام کرتے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے یعنی انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے یعنی جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا چھپ کر غلط کام کریں گے اس کے برعکس مستقر بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے حشر کے میدان میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جائے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس دن بہت آرام کی جگہ ملے گی ویسے تو حشر کا دن ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا جتنا جتنا جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے اوپر حالات گزریں گے لیکن صرف مجرم ہی نہیں پریشانی میں ہوں گے بلکہ کچھ لوگ جو نیک ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے لیکن ان کی پریشانی بہت تھوڑی دیر کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اور ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اور فرض نماز پڑھنے میں دس منٹ لگ جاتے تو بس اتنی دیر کے لیے ان کو تکلیف محسوس ہوگی اور پھر وہ اس سے پار ہو جائیں گے وہ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا آسمان کو چیلتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے یعنی جیسے بادل آتے ہیں تو بارش اترتی ہے اسی طرح بادل آئے گا اور فرشتے اترنا شروع کر دیں گے سوچیے کیا منظر ہوگا اس دن اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا آج دنیا میں تو انسان اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اپنے طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں لیکن اس دن انسان اس بات کی حسرت اور تمنا کرے گا کہ کاش رسول کی پیروی کی ہوتی کیونکہ جو لوگ رسول کی پیروی دنیا میں نہیں کریں گے قیامت کے دن وہ ان کے پاس حاضر پر نہیں پہنچ سکیں گے یا دین میں اگر انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تو ان کی راہیں بھی الگ ہو جائیں گی پھر اسی طرح یقول یقون رسول سبھیلا یا وی ہائے افسوس مجھ پر ہائے میری کم بختی لئی تنیم اب تخلا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے انسان کو دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ کن لوگوں سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات رکھتا ہے کیونکہ جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے ہی اس کے اوپر اثر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جس وقت میں پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں یہ لوگ دور ہو جائیں یعنی وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے اور انسان اس وقت اپنا ہاتھ کاٹے گا یعنی سخت ندامت اور سخت اپنے آپ پر غصہ کرے گا کہ میں نے غلط دوستی کیوں اختیار کی اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی کیونکہ بعض اوقات انسان کا دل اگر نرم بھی پڑتا نا کہ میں کوئی اللہ کے راستے میں اچھا کام کروں عبادت کروں یا صدقہ خیرات کروں یا کسی کی مدد کروں تو انسان ہمیشہ اپنے منصوبے اپنے پروگرام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اگر اچھے دوست ہوں تو اسے انکریج کرتے ہیں ہاں بھی تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے گڈ لک اچھا جاؤ کرو لیکن اس کے برعکس اچھے دوست نہ ہو تو وہ اس کو روک دیتے ہیں کہ اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھا فلاں کے مدد کرو گے وہ تو ہٹا کٹا ہے اس کی مدد کی ضرورت نہیں تو اچھے لوگ انسان کو اچھے کاموں میں مدد دیتے ہیں اور برے لوگ اچھے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس لیے یہاں وہ صاف وجہ بتائے گا کہ اس کے بہکانے میں آکے کے میں نے نصیحت نہیں مانی تھی جو میرے پاس آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو شیتان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا یعنی سب سے بڑا دشمن تو انسان کا پھر شیطان ہے کہ جو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہتے ہیں کہ جب انسان سب کا کرتا ہے تو ستر شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقے کے قابل ہوتا ہے کیونکہ اس نے بندے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا کئی قسم کی تعویلیں اس کے اندر ڈالتا ہے کہ خوف ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور طرح طرح کے وسوسے کہ پتہ نہیں جس کو دے رہے اس پہ لگے گا بھی کہ نہیں مستحق نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان بالکل بخل کرتا ہے اور رسول کہے گا اے رب میری قوم, نے میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تزیق بنا لیا تھا وہ الرسول رسول یا رب یا رب ان قوم اتدح قرآن محجورا اور رسول کہیں گے اے نرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا یعنی نشانۂ تزیق بنا لیا تھا کیونکہ محجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے دونوں معنی چھوڑنے کے معنی میں ہو تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی شفات کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ امت نے کیا کیا تو اگر امت نے قرآن سے دوری اختیار کی تو وہ اس کی گواہی دیں گے اور اگر کچھ لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تو وہ اس کے بارے میں شکایت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو پست کرتا ہے اور خاص طور پر یہ ان نقومی کی بات آ رہی کہ میری قوم میرے لوگ وہ کزا لکا اللہ لکلی من الجرمین ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا ان کو بڑا اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے کہ کتاب دے دی جاتی اور ہر ایک پڑھ لیتا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں یعنی تھوڑا تھوڑا ہے جیسے ہلکی ہلکی بارش آتی ہے جذب ہوتی چلی جاتی ہے پھر مزید ضرورت کے مطابق تو اس سے موسم خوشگوار رہتا ہے لیکن بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ اب عرصے تک بارش نہیں ہوتی پھر اچانک بہت زیادہ ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض وقت کتنی مشکل کا ذریعہ بھی ہو جاتی اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ, الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے یعنی یہ نہیں کہ شروع سے آخر تک بس ایک ہی عبارت ہو بلکہ مختلف صورتیں ہیں اس کے مختلف حصے ہیں مختلف طرح کے مضامین ہیں اور اس میں یہ مسلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا یعنی ان کے اعتراض یا سوال کا جواب اچھے طریقے سے آپ کو سجا دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی جو لوگ اندھے من جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ درجہ غلط ہے انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی روز محشر کافروں کو ان کے چہروں کے بل کس طرح جمع کیا جائے گا آپ نے فرمایا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں دو پاؤں پہ چلایا اسے اس پر قدرت نہیں کیا کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلائے قطع نے کہا ضرور ہے ہمارے رب کی عزت کی قسم بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے تو ظاہرہ کہ انسان اپنے ناک کو گسید گسید کے اور ماتھے کو زمین پر لگا کر پھر چلے گا ہم نے نوس علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی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 کونسی کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کے بھیجا اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب آزاد دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا <هَوَا> تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا وہ یہ دیکھتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی یعنی انسان باہر کے معبودوں کو کیا پوجھے گا وہ سب سے بڑا تو اپنے اندر کے بت کو پوجتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے باہر کے لوگوں سے تو پھر بھی انسان مقابلہ کر لیتا ہے اپنے اندر سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے اسی لیے جو لوگ اپنے آپ سے لڑنا جانتے ہیں اپنی غلطی دیکھنا جانتے ہیں انہیں دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ اپنے کسور کو جان کر اپنی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں لیکن انسان کرنا ایسی ایسی چالیں چلتا ہے کہ اپنی غلطی نظر نہیں آنے دیتا اور اس پر وہ فوراً تعویل کا پردہ ڈال کر دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں غلط کر رہا ہوں حالانکہ بڑی غلطی خود اپنے اندر ہوتی ہے جو نظر نہیں آ ہوتی کیونکہ انسان اپنے نفس کو تو پوج رہا ہوتا ہے اس کو تو تب دے رہا ہوتا کہ ہاں تم تو سب ٹھیک ہی کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو ایسے شخص کو کوئی سمجھا نہیں سکتا جو اپنی من مانی کرنا چاہتا ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے جو اپنی خواہشات کے گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہو وہ کسی کی بات نہیں سنتا یہ تو جانوروں کی طرح ہے کیونکہ جانور بھی خواہشات کے لیول پہ جیتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں اور باقی شہوانی خواہشات ہوتی ہیں ان کی اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام کار نہیں ہوتا نہ کوئی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ یعنی بیڑ بکریوں کی طرح بلکہ ان کو بھی کچھ تو سمجھ آتی ہے کہ انہیں نے کیا کرنا ہے دن کیسے گزارنا ہے ان لوگوں کے سامنے کوئی منزل نہیں کوئی مقصد نہیں اور صرف اتنا پتا کہ اپنی خواہشات کیسے پوری کرنی پھر فرمایا الم ترا الا ربی کا کریف مدل تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم سائے کو رفتار رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا تاکہ تم دن میں اپنے کام کاج کر سکو رات کو ایک طرح سے ساری لائٹس آف کر دی تاکہ تم آرام کرو اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کے بھیجتا ہے پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے اس کرشمے کو بار بار ہم ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لے یعنی بار بار یہ بارش ان کے سامنے برستی ہے بادل آتے ہیں سب دیکھتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نصیحت آئے اللہ تعالی کی پہچان ہو مگر اکثر لوگ کفر نہ ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نظیر اٹھا کھڑا کرتے وسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو اب یہاں قرآن کے ساتھ بہت بڑے جہاد کی بات کی جا رہی ہے اس کا کیا معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہائی کوشش کرو اور اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو یعنی ہر چیز سے زیادہ محنت کیونکہ جہاد کہتے ہیں بڑی محنت کو بڑی کوشش کو اور اس کے آگے کبیرہ آگیا تو بہت ہی بڑی کوشش یعنی قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے چھوٹی موٹی کوششیں نہیں کافی ہوں گی آپ سوچئے کہ اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچے کہ ہمارے ارد گرد کا کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو قرآن سے محروم ہو تو اس کے لیے کتنی محنت کتنی پلاننگ کتنی کوشش اور کتنا سرمایہ درکار ہوگا پھر یہ کام ہو سکتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جہاد کبیر کے لیے سارے ذرائر سارے وسائل استعمال کرنے چاہیے پرنٹ میڈیا بھی الیکٹرانک میڈیا بھی زبانی بھی ملاقات کر کے بھی بک فارم میں بھی مختلف طریقوں سے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور آپ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر طریقے سے اس کتاب کو آگے پہنچایا جائے اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہ کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جائے کہ جہاں تک یہ کتاب یا اس کا پیغام نہ پہنچے کیونکہ یہ اللہ سبحان و تعالی کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام اور ان تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے پروفٹ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لذیذ اور شیریں دوسرا تل شور اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمٹ ہونے سے روک رہی ہے یعنی بعض اوقات سمندر میں ایسی جگہ نظر آتی ہیں جہاں دو رنگ کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور واپس میں گڈمٹ نہیں ہوتے یا اسی طرح میٹھا اور کھاری پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نصب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے تیرا رام بڑا ہی قدرت والا ہے یہاں اب کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے دو دو پہلو ہے جیسے انسان کے لیے دیکھنے کی چیزوں میں پانی کے دو رنگ یا یعنی کہ دو مختلف چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اسی طرح انسانوں کے رشتوں میں دو مختلف طرح کے رشتے ایک سسرالی اور ایک جو ہے نصب کا یہ دونوں اپنی نیت کے اعتبار سے مختلف ہے لیکن ان دونوں کو انسان ساتھ لے کر چلے تو اس میں انسان کی کامیابی لیکن عام طور پر انسان ایک کی طرف جھک جاتا ہے اور دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا فرمایا تیرا رب بڑی قدرت والا ہے اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوجھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو اچھا کام کرے ان کو خوشخبری دیں جو برا کریں ان کو خبردار کریں ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کوئی بال نہیں چاہتا میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے محمد <يَمُوت> صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے کبھی نہیں مرنے والا لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے عام طور پر کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا سہارا لیتے ہیں ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان کو اپنا رازق سمجھ لیتے ہیں تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں کیونکہ اللہ تعالی کا سہارا ایسا سہارا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں اس کو کبھی بھی مات نہیں آئے گی وہ سب اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تصویر کیجیے وہ کفابی خبیرہ کہ اپنے بندوں کے گناوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے اللہ بھی خلق اور ما بے نہما فی ایام۔ تم مست الرش اور رحمان چھ دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں پھر وہ عرش پر مستوی ہوا رحمان اس کی شان کسی جاننے والے سے ہی پوچھو کہ کون ہے وہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے یعنی کفار مکہ اللہ سبحانہ و کی اس صفت سے نا تھے کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرتے رہے ہیں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے جس طرح فران نے مس علیہ السلام سے کہا تھا مار رب العالمین یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے اسی طرح کفار مکہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے یعنی کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچانے انسان جس چیز سے دلچسپی رکھتا ہے جس چیز سے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی تو گہرائیاں میں جا کے اس کے ہر معاملے کو پرکھتا ہے دیکھتا ہے اس کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اتنا حق بھی نہیں کہ بندے اس کو جانے اس کو پہچانے صرف اس کے نام نہیں اس کے صفات کو بھی جانے تو یہ چیز بندے کے حق میں درست نہیں پھر فرمایا تبارک بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا یہ اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت ہے کہ کس طرح اس نے انسان کی ضروریات کو پورا کیا دن کو وہ لائٹ دی جو جتنے والٹ ہمیں چاہیے تھے اور رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی اور وہ بھی چاند راتوں کو زیادہ اور باقی کم اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا بھی دراصل اللہ سبحان تعالی کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنا ایک کے بعد ایک آتا ہے ریگولرلی کبھی اس میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہوئی کوئی فرق نہیں پڑا ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے یعنی ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق ان چیزوں سے سبق لیتا ہے یعنی غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اگر وہ چیزیں اس کو واقعی صحیح معنوں میں نظر آ رہی مسئلہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تھا تو کتنا بڑا سبق لیا چاند کو دیکھا تارے کو دیکھا تو کتنی بڑی حقیقت پہ, پہ پہنچ گئے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈوب جاتے ہیں تو اسی طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعتبار سے ان چیزوں سے سبق لے سکتے ہیں اگر وہ ان میں غور و فکر کریں اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو شکر گزار ہونا چاہے گا اس کے لیے ان نشانیوں میں بڑے سبق ہیں وہ عبادت الرحمان الدین الردی رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو یہاں اللہ تعالی کے پیارے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کی شخصیت کیسے ہوتی اب جو چال ہے انسان کی واک وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے کیونکہ چال صرف دو قدموں سے چلنا نہیں ہوتا انسان کی سوچ بھی اس میں انوالو ہوتی اور جس طرح کا آپ کا موڈ ہوتا ہے اسی طرح کی آپ کی چال بھی ہو جاتی تو یہ ایک نشانی ہے کسی بھی انسان کے مزاج کی یا اس کے اخلاق یا اس کے کردار کو ظاہر کرنے کی تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی چال میں آجی ہوتی سستی نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں آجزی تو تھی لیکن سستی نہ تھی اور پھر جاہل جب ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو یعنی وہ ان سے جگڑتے نہیں بحثے نہیں کرتے گالیوں کا اور ان کے بہتانوں کا جواب نہیں دیتے ان کے مقابلے میں ویسے بہودگی اختیار نہیں کرتے بلکہ آسان طریقے سے ان سے ایک طرف ہو جاتے ہیں جیسے کہ سورت القصص میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کوئی بہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے سلام ہے تم کو ہم جاہلوں کے مو نہیں لگتے ولبی نبی تن سجدم وق وہ جو اپنے رب کی حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں یعنی اپنی نیند توڑ کے اٹھنا اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ اسی کے حصے میں آ سکتی ہے جو واقعی سنجیدہ ہو اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ کا سچا وفادار ہو ورنہ نیند جیسی پیاری چیز انسان کے لیے چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے وقت نماز ادا کرتا ہوں یعنی تاجد پھر وہ نیند آنے کی وجہ سے نہ کر سکے یعنی کسی دن بیمار ہو یا سوتا رہ جائے تو اللہ اس شخص کو نماز کا اجر اور ثواب اتا فرمائے گا اور اس شخص کو سونا اور آرام کرنا صدقہ بن جائے گا یقول صرف ان جہنم جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے بدترین ٹھکانہ ہے وہ کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں تھوڑی سی دھوپ زیادہ ہو جائے گرمی زیادہ ہو جائے تو انسان بے چین اٹھتا ہے کہا یہ کہ کوئی آگ کی انگیٹھی میں جا بیٹھے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں یعنی وہ اعتدال کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے شرک نہیں کرتے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحک نہ ہلاک نہیں کرتے یعنی قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان ذنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے چلا جاتا ہے یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا یعنی شرک قتل زنا ایسے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ جو اس کا مرتکب ہوگا اس کو سزا ملے گی قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اسی ذلت میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو کہ میں اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا نہایت شرمندہ ہو اللہ سے معافی مانگے استغفار کرے صدقہ دے اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا یعنی پچھلی غلط اور خراب زندگی کو آل ٹوگیدر ایسے برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا یعنی اللہ بے حد مہربان ہے وہ بڑا حفور و رحیم ہے وہ انسان کے لیے قدر دان ہے کہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ خواہش کریں گے کاش وہ زیادہ برائیاں کرتے صحابہ نے کہا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالی نے نیکیوں میں بدل دیا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غلط کام کرنے والے کی برائی نیکی میں بدل جائے گی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو برائیاں کرنے کے بعد اتنے شرمندہ ہوں گے اور ایسی توبہ کریں گے کہ ان کی برائیاں پھر نیکیوں میں بدل جائیں گی لیکن اس کے لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ انسان پھر بعد میں آہے بھرے ہے وہ کتنے اچھے دن تھے جب میں اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کر لیتا تھا نہیں انسان بلکہ شرمندہ ہو اور ان برائیوں پر اتنا نادم ہو کہ وہ بھی نہ کھولے جو شخص تابا کر کے نیک کملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے لَا <الزُّور> اور رحمان کے بندے وہ ہے جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے وہ اذا مرو بلح و مرو کھرا اور کسی لح بات پر کسی لح چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں یہ لح کیا چیز ہے ہر وہ بات ہر وہ چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو بے مقصد عموماً یہ چڑیوں کے بولنے اور اسی طرح بکریوں کے بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایسی آوازیں ہیں کہ جو انسان کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں اور کوئی بھی عقلمند انسان اچھے مزاج والا اس میں دلچسپی نہیں لے سکتا یہ اس کے لیے کوئی اچھی آوازیں اچھا دل بہلانے والی چیز نہیں ہے تو اسی طرح جو لوگ لح پر فضول قسم کی گفتگو اور بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسی بدلے سے ہمیں ان کا دل نہیں لگتا اور وہ بیٹھ نہیں سکتے بلکہ اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندر اور بہرے بن کے نہیں رہ جا جاتے کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو بلکہ غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کر لیتے ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں ربنا حدلنا من ازواجنا کرتا آئن وجالنا وجعلنا للمتقین اماما جو دعائیں کرتے, کرتے, کرتے, کرتے, کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے یعنی جنت میں ان کے لیے بلند عمارتیں ہوگی آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو یعنی اس کو تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا اب کیا اگر تم نے جھٹلا دیا تو انقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی یعنی اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے پھر انجام اچھا نہیں